جیسا کہ آپ تمام دوست احباب اس بات سے واقف ہیں کہ یہ جو مہینہ ہے اس مہینے میں یوم علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے ہم نے اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے سال اسی ماہ میں دو جمعہ مناقب علی رضی اللہ تعالی عنہ پر گفتگو کی تھی اور پھر ہم نے کہا تھا کہ باقی گفتگو اگلے سال اسی راج کچھ گفتگو ہو جائے گی اور پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلے سال پھر اسی ماہ کے اندر مناقب پہ مزید گفتگو جاری رہے گی ہر سال یہ جو مناقب بیان کیے جا رہے ہیں یہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا چونکہ سال گزر گیا اس لیے دوبارہ یاد دہانی کے لیے عرض کر دیں کہ یہ امام نسائی رحمت اللہ علیہ کی جو احادیث کا مجموعہ ہے احادیث اور اقوال صحابہ وان اللہ تعالیٰ مجمعین کا مجموعہ ہے مناقب علی پہ تعالیٰ عنہ اس میں سے چیدہ چیدہ احادیث مبارکہ اور اقوال جو ہے وہ ہم پیش کرتے اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ سمجھیں کہ چیدہ چیدہ ہم نے اس لیے کہا ساری اس لیے نہیں کہ وہ کرتے یہ ہی ہیں کہ ایک بیان سے متعلق یا ایک مضمون سے متعلق جتنی بھی حدیث مبارکہ ہیں ان سب کو اکٹھا کر دیتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کا خلاصہ ایک کے طور پہ پیش کر دیتے ہیں جیسے مثال کے طور پہ وہ جو حدیث مبارکہ پڑھی جاتی ہے اور پیش کی جاتی ہے جس کا اردو کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے رضی اللہ تعالی ہو اب وہ ایک حدیث نہیں ہے اس مضمون میں بے تحاشا حدیث مبارکہ مختلف راوی صحابہ ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ان سے ہے تو ہم ظاہر کہ جب اس کو بیان کرتے ہیں تو خلاصے کے طور پہ صرف ایک جبکہ امام نسائی جب پیش کرتے ہیں تو وہ پوری تفصیل کے ساتھ تقریباً تمام ترک اور تمام جو متن ہیں وہ سارے کے سارے اکٹھے پیش کر دیتے ہیں اس میں یہ بڑا ضروری ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا موقع ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک طرح کا جسے ہم عام طور پر اسکول کالج اور پروفیشنل لائف میں کہتے ہیں ریفریشر کورس ایک ایسی گفتگو ضرور ہونی چاہیے جس میں جو باتیں پہلے ہو چکی ہیں وہ دوبارہ سامنے آ جائیں تاکہ اگر ذہن میں تھوڑی گرد ورد جم گئی ہے تو گرد صاف ہو جائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے بہا ہیں اور مستند کی بات ہم کر رہے ہیں ہمارا بڑا صاف اس کے اندر جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ ہم ناسبیت اور رافضیت دونوں سے بیزار ہیں کیونکہ دونوں میں صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی شان میں گستاخی آتی ہے چاہے وہ گستاخی پہلے بیچ میں سے کسی کے حوالے سے ہو یا کسی اور صحابی کے حوالے سے ہو ہم اس سے بیزار ہیں اس سے ہم دور رہتے ہیں ہم ہاکی بحث مبحثوں میں پڑنے کی بجائے ہم سیدھا سیدھا اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں کسی کو سمجھ آ تو آگئی نہ آئی تو اس کے حق میں ہدایت کی دعا کرتے ہیں بس اب پہلے دو نشستیں ہماری الحمد ہو چکی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں تیسری نشست اس سال آج ہو رہی ہے جس میں سب سے پہلے جو حدیث حملے کے آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں اور یہ کہ میرا جو قرض ہے وہ کوئی ادا نہیں کرے گا یا میں ادا کروں گا یا علی ادا کرے گا پھر اسی طرح سورہ برا ایک چیز قرآن مجید کی جتنی صورتیں ہیں ان میں سے اکثر صورتیں ایسی ہیں جن کے کئی نام ہیں جیسے سورہ الفاتحہ ہے تو ہم نے جب سور الفاتحہ پہ گفتگو کی تھی تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ سور الفاتحہ جو ہے اس کے نام میں اس کو الشفاء بھی کہتے ہیں ارقیہ بھی کہتے ہیں اس کو سبال مسانی بھی کہتے ہیں اس طرح کئی نام ہیں اسی طرح سورہ برا جہاں تک ہمیں معلوم ہے یہ سورہ توبہ ہی کا دوسرا نام ہے وہ اللہ اگر ہمیں کچھ غلط یاد ہے تو اللہ تعالی ہمیں موفر بنے تو ہوا یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ براء جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل مکہ کی طرف بھیجی ان کو بھی کبھی اہل مکہ کی طرف جاؤ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے بھیجا کہ وہ مکتوب جو ہے وہ ابو بکر سے لے لیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خود اہل مکہ کی طرف جائیں یعنی پہلے سورہ برآ مکتوب یعنی لکھی حالت میں حضرت ابو بکر سے دیک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ اہل مکہ کی طرف لے جائیں اور پھر اس کے بعد حضرت علی کو پیچھے بھیجا کہ ان سے لے لیں اور وہ چلے یہاں پہ ایک دو نقطے اور ہیں اس پہ بھی ہم یہ ہیں ہم بنیادی طور پہ حدیث مبارکہ اور روایات بیان کرتے جائیں گے اور جہاں کچھ تفصیل کی ضرورت ہوگی وہاں تھوڑا سا ہم ساتھ میں تفصیل بیان کر دیں گے یا شرح کر دیں گے تاکہ مشکل نہ ہو یہاں پہ ایک بات آگے چلنے سے پہلے کر دیں کہ اس حدیث سے ہمیں ایک بات تو پتا چلی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جب حیات ظاہری میں آپ ہمارے درمیان تھے اس وقت بھی قرآن مجید لکھا جاتا تھا قرآن مجید کی تدوین کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو کئی بار کچھ ایسی باتیں کر دی جاتی ہیں جو کہ سوچ کے انسان گھبرا جاتا ہے کہ اگر اس کا رد نہ کیا تو خدا نخاستہ استغفر اللہ قرآن مجید پہ ہرفانے کا خطرہ ایسی ایسی باتیں ہوتی ہیں اور بیان کرنے والے جو ہیں وہ ایسی روایات اور ایسی حدیث بیان کرتے ہیں جو مستند طور پہ اور صحیح طور پہ ہمیں پتا ہے کہ یا جھوٹی ہیں یا غیر معتبر ہیں اور ہمارے بچے اور ہمارے کئی دوست احباب جو صاحب علم بھی ہیں وہ جب سنتے کہ اچھا یہ فلاں روایت ہے فلاں کتاب میں فلاں نے بیان کیا تو وہ اس بہاؤ میں کبھی کبھی بہہ جاتے ہیں اور کئی بار بڑے بڑے مستند علماء بھی جو ہیں وہ پھنسل جاتے ہیں یہ دین کا معاملہ ہے اس میں بڑی ہی احتیاط کی ضرورت ہے یہ کہنا کہ قرآن مجید لکھی حالت میں نہیں تھا جو بھی کہتا ہے یہ غلط کہتا ہے ہاں یہ ہم مانتے ہیں کہ جی اکٹھا ایک کتاب کی صورت میں لکھی حالت میں نہیں تھا اس پہ اختلاف ہے اس میں بھی اختلاف ہے کسی وقت انشاءاللہ تدوین پہ اور جما القرآن پہ انشاءاللہ بیان کریں گے اس میں یہ ساری روایات پیش کر دیں گے آپ کو کہ کون کون سی روایات اس حوالے سے موجود ہیں اور امت میں اجماع کس روایت پہ ہوا اور کس روایت یا حدیث کو جو ہے وہ قبول کیا گیا اور کس کو قبول نہیں کیا گیا وہ انشاءاللہ کسی وقت ہم اس پہ بات کریں گے لیکن یہ ہے کہ حزر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی خود لکھوائی ہے وہی کی کتابت کروائی ہے اور چونکہ پوری کی پوری سورہ ایک ترتیب سے نازل نہیں ہوئی نزول کا کی ترتیب اور ہے اور جو جمع ہوا ہے اس کی ترتیب اور ہے تو یہ جو جمع ہوا ہے اس میں بھی نقطۂ یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی مرضی کے مطابق کہ کون سی آیت اب نازل ہوئی ہے لیکن فلاں سورا کے اندر فلاں آیت کے بعد اس کو رکھنا چاہیے یہ ہم مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فیصلہ تھا ان کی مرضی اور ان کی منشا کے مطابق ہوا ہے اس لیے اس غلط فہمی میں لوگوں کی الٹی سیدھی باتوں میں ہمیں نہیں آنا اس پہ تفصیلی انشاءاللہ اللہ کے دیے وزن توفیق سے ہم گفتگو کریں گے اور قرآن مجید کے جمع پہ بھی بات کریں گے تاکہ یہ جو خم کا فتنہ ہے اس پہ بھی اس کو ہم رد کر سکیں اعلانیہ طور پر اچھا اب ہوا یہ کہ حضرت حضرت اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے, پیچھے گئے اور جب جہاں بھی وہ ان سے ملاقات ہوئی وہاں ان سے خط لے لیا وہ مکتوب لے لیا تو جب لیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پلٹے لیکن وہ غمناک تھے تھوڑا سا قدرتی بات ہے کہ پہلے آپ کو دیا پھر حضرت علی کو بھیج دیا اور حضرت علی نے ان سے وہ مکتوب لے لیا تو وہ تھوڑا سا غمناحک تھے تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی آیت نازل ہوئی ہے آپ نے کہا نہیں نازل نہیں ہوئی ہے لیکن مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس پیغام کو یا تو میں خود پہنچاؤں یا میرے اہل بیت پہنچائیں دیکھیں یہاں پہ ایک دوسرا تب سامنے آ گیا دوسرا نقطہ یہ آ گیا کہ وہی کی دو قسمیں ہیں ایک وہ قسم ہے جو قرآن مجید کی صورت میں ہمارے پاس ہے اس کو ہم وہی مطلوب ہی کہتے ہیں یعنی ایسی وہی جس کی تلاوت کی جاتی ہے ایک وہی غی غیر مطلوب ہی ہے یعنی قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے اور باقاعدہ تلاوت نہیں کی جاتی لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان راز و نیاز ہے اور وہ جو راز و نیاز ہے اس میں سے جتنا جب جہاں اللہ نے چاہا اور اللہ کی منشا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا وہاں امت کے ساتھ بیان کر دیا گیا بہت سی باتیں ہیں جو بیان نہیں کی گئی جس کی ایک سب سے بڑی مثال جو ہے حروف مقدعات ہم سورہ الفاتحہ کے بعد جیسے ہی سورہ البقرہ شروع کرتے ہم شروع ہی کیا کرتے ہیں الفلامی کوئی حتمی طور پہ بڑے سے بڑا لک ولی بھی کھڑے ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا یہی مطلب ہے بہت سے اولیا اکرام علیہم الرحمٰ نے اس پہ اپنی رائے دی ہے کشف کی بنیاد پر کرامات کی بنیاد پر روحانی اور قلبی مکاشفات کی بنیاد پر لیکن کسی نے بھی خود اس کو حتمی یہ کہہ کر نہیں کہا کہ یہی وہ مطلب ہے جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تھا یہ ایک راز ہے جو محب اور محبوب کے درمیان ہے نہ مہب نے چاہا کہ وہ راز آشکار ہو نہ محبوب نے چاہا کہ وہ راز آشکار ہو تو جب نہ مہب نے چاہا نہ محبوب نے چاہا تو جو بزرگان دین نے ان کی شروع کی ہیں ہم ان کو تسلیم کرتے ضرور ہیں لیکن ہم تسلیم یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بہت ہی اعلیٰ قسم کی ایسی بات بھی ہو جو ہمارے علم میں نہیں ہے کیونکہ ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا واضح طور پہ یہ بات جو ہے وہ بیان فرماتے تھے یا اللہ تبارک و تعالیٰ گبراہ راز فرمان ہوتا دیکھیں کئی حدیث مبارکہ ہیں جن کو ہم حدیث قدسی کہتے ہیں حدیث قدسی کے بارے میں ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ یہ وہ حدیث ہے کہ جو بات اللہ کی ہے یعنی اللہ جیسے کہہ رہا ہے لیکن زبان مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جیسے وہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ جب میرا بندہ کثرت نوافل کی وجہ سے میرا قرب اختیار کرتا ہے تو یہ کون کہہ رہا ہے یہ اللہ کہہ رہا ہے لیکن یہ قرآن میں نہیں ہے کس نے کہا اللہ کے محبوب نے اللہ کے حبیب نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا الفاظ رب کے مخاطب رب ہمیں کر رہا ہے لیکن یہ قرآن میں نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوا ہمیں پتا چلا کہ اللہ نے یہ کہا ہے اب یہ بھی ایک وہی ہے لیکن یہ وہی غیر مدلو ہے کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کی کہ یہ جو پیغام ہے یہ جو مکتوب ہے اس کو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود پہنچائیں یا ان کے اہل بیت پہنچائے اور اہل بیت کے اندر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو یہ حکم دیا کہ وہ جائیں اور یہ ابو بکر صدیق سے پیغام لے لیں اور اہل مکہ کی طرف لے کر پہنچیں پہنچے پھر وہ روایت ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ہی عرض کیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے یہ حدیث مستند ہے صحیح ہے معتبر ہے اس پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے جو ہمارے مکاتب فکر لفظ مولا کے استعمال پہ اعتراض کرتے ہیں ان کو بھی اس حدیث سے اختلاف نہیں ہے ہم نے ان کی کتابیں بھی پڑھی ہیں اور کئی ان لوگوں سے کہ ہم نے بیانات بھی سنے ہیں اور کچھ لوگوں سے ہماری براہ راست گفتگو بھی ہوئی ہے ان کا نقطہ صرف یہ ہے کہ لفظ مولا کا مطلب بیان کیا جائے ساتھ کیونکہ ہمارے ہاں خاص طور پہ پنجاب کے اندر لفظ مولا عام طور پہ پروردگار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور قرآن مجید میں بھی قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے حوالے سے لفظ مولا موجود ہے تو ذہن میں رکھیں ہم نے پہلے بھی کئی بار ارض کیا ہے کہ جو عربی کے الفاظ ہیں اکثر اوقات ان کے کئی معنی ہوتے ہیں عربی ایسی فسیحو بلیغ ایسی زبردست اور اتنی کمال کی زبان ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا لفظ بلفظ ترجمہ کسی دنیا کی زبان میں ممکن نہیں ہے اس کے اندر صرف کیفیت پر لفظ بدل جاتا ہے اب اردو میں ہم بات کریں ہم کہیں گے وہ بیٹھ گیا اب اس میں ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ کھڑا تھا تو بیٹھ گیا یا لیٹا تھا تو بیٹھ گیا عربی کے اندر اگر کھڑا تھا اور بیٹھ گیا تو لفظ علیحدہ ہوگا اور لیٹا تھا اور بیٹھ گیا تو لفظ علیحدہ ہوگا ہم جب شروع شروع میں اللہ تبارک و تعالی کا اذن و توفیق ملا اور دین کی طرف اللہ تعالی نے ہماری رغبت بڑھائی کیونکہ اسی کے اذن و توفیق سے سب کچھ ہے تو اس وقت جب عربی کی لغت پہ ہم نے تھوڑی سی نظر ماری تو ہم حیران رہ گئے جان کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ظاہری میں اس دور میں جب اپ جسمانی طور پہ ہمارے درمیان اس دنیا پر موجود تھے باقاعدہ کہ آج بھی مدینہ منور جسمانی طور پر تو موجود ہیں اس پہ تو کسی قسم کا کوئی اختلاف رائے ہو ہی نہیں سکتا لیکن بہرحال تو وہ جب آپ تھے اس وقت لفظ تلوار کے لیے عربی میں ایک ہزار لفظ تھے اللہ پر اسی طرح کئی جیسے ال استوا یہ ایک حدیث میں بھی لفظ آئے ہیں التفا کے چودہ اردو میں مانی نکلتے ہیں چودہ سو ہوتا یہ ہے تو یہ لفظ مولا جو ہے اس کے بھی بے تحاشا معنی ہے اور پچھلے سال جو آخری ہماری نشست ہوئی تھی مناقب علی رضی اللہ تعالیٰ ہمیں بڑی اچھی طرح یاد اور ہم سے پہلے دوبارہ سے تسلی کی ہم نے وہ بیان دوبارہ سنا اپنا ہی کہ ہم نے کیا کہا تھا اس کے اندر تو اس کے اندر یہ بات ہم نے واضح کی ہے اور ہم نے یہ بھی حدیث بیان کی ہے کہ ایک دفعہ ذکب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور صحابی کو کہا کہ تم میرے مولا ہو غالباً حضرت زید کو اگر ہمیں صحیح رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ لفظ مولا کا مطلب بہت قریبی ساتھی کا بھی ہوتا ہے قریبی مددگار کا بھی ہوتا ہے بے محبت کرنے والے بھائی کی قسم کے ساتھی کا بھی ہوتا ہے تو اس لیے لفظ مولا صرف پروردگار نہیں ہے لفظ مولا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں ہے لفظ مولا کئی معنوں میں آتا ہے اور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے مولا ہیں علی رضی اللہ تعالی اس کے مولا ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں ہم نے آپ نے بے دھاشا دفعہ یہ بات سنی ہوئی ہے اور یہ معتبر حدیث ہے اس حدیث کے درست ہونے میں اور معتبر ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک کوئی شبہ نہیں ہے اور ایک اور جگہ پہ ہوتا کیا ہے کہ جب بہت سی ایک ہی معاملے میں روایات ہو تو کسی میں پوری بات ہوتی ہے کسی میں آتی ہوتی ہے کسی میں کوئی ایک تہائی ایک چوتھائی ہوتی ہے ایک اور جگہ پہ جو الفاظ ایک حدیث میں ملے ہمیں وہ یہ ملے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے یا اللہ اس کے دوست سے دوستی فرما اور اس کے دشمن سے دشمنی رکھ اب یہ کون کہہ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں, کس سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ تبارک مطالعہ سے کہہ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ جو علی سے دوستی رکھے تو اس کو اپنا دوست رکھ جو علی سے دشمنی رکھے تو اس کو اپنا دشمن رکھ اور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اس کو ہلکا نہیں لیا جا سکتا بلکہ ایک اور جگہ پھر ایک اور حدیث کے اندر اسی کے اندر ایک اور معاملہ بھی آ گیا آ گیا وہ معاملہ تفصیلی ہم نے عرض نہیں کیا تھوڑی سی ہے واقعہ جس میں بات کچھ ایسی ہوئی تھی کہ حز صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آ گیا تھا سا غصے میں چلے گئے تھے ہو گئے تھے اور آپ نے جس شخص نے بات کی تھی اس کے چہرے پہ نظریں گاڑی اور گاڑ کر فرمایا یہ الفاظ جو ہم خود نہیں بول رہے بھی حدیث میں موجود ہیں کہ نظریں گزمناک ہوئے چہرے پہ نظریں گاڑی اور کہا تم نہیں جانتے کہ علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں اور میرے بعد وہ تمام مومنوں کا مددگار ہے اللہ اکبر پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں الفاظ آئے یہ میرا ولی ہے میری طرف سے ادائیگی کرنے والا ہے جو اس سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا جو اس سے دشمنی کرے گا اللہ اس سے دشمنی کرے گا تو یہ جو ناسبیت ہم لوگ تو صرف بات کرتے نا جی رافضی رافضی رافضی اہل سنت کے اندر یہ ناسبی جو پیدا ہو گئے ہیں پہلے بھی تھے آج بڑھ رہے ہیں ہمیں آپ کو علم حاصل کرنا ہے تاکہ ان کے جھوٹی جو دلیلیں ہیں اور غیر معتبر اور غیر مستند جو کی گفتگو ہے ہم اور ہمارے بچے کہیں اس کے چنگل میں نہ پھنس جائیں پھر اسی طرح اب یہ الفاظ پورے سننے کی ضرورت ہے اگر آپ نے آدھے سنے تو خدا نخاستہ اللہ بات غلط فہمی میں چلی جائے گی آپ کو بھی غلط سمجھ میں آئے گا اور ہمارے بارے میں بھی آپ کو غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے ام المومنین ام سلم رضی اللہ تعالی عنہ ان سے جو صاحبیاں وہ کہتے ہیں کہ ان کی خدمت میں میں حاضر ہوا اور میں نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں الفاظ نہیں بیان کرنا چاہ رہا جو حدیث میں ہیں لیکن مقصد یہ ہے کہ کیا ان کے بارے میں کوئی منفی بات کہی جا سکتی ہے کہ نہیں کہی جا سکتی تو پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عجیب بات اس کو جانا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات منفی کی جائے وہاں پہ الفاظ ذرا سخت ہے سبحان اللہ یا شاید حدیث کے الفاظ ہیں کہ یا شاید انہوں نے کہا کہ اللہ بنا دے تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو علی کو برا کہتا ہے وہ مجھے برا کہتا اب یہاں پہ بھی برا ہم کہہ رہے ہیں اصل لفظ بہت سخت ہے تو کوئی شخص علی کے بارے میں منفی بات کہہ کر اب ہمیں چونکہ دین اجازت نہیں دیتا ورنہ اس حدیث کے مطابق تو اس کا مسلمان رہنا بھی جو ہے اس پہ سوالیہ نشان بن جائے گا کیونکہ اگر وہ علی کو برا کہہ رہا ہے تو ام سلمہ کہہ رہی ہیں ہماری ام المومن ہماری مومنوں کی ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہی ہیں کہ جو علی کو غلط کہے گا وہ اصل میں کس کو غلط کہے گا وہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط کہہ رہا ہے جو علی کو غلط کہتا ہے اس کا مطلب یہ وقت وہ اپنا ایمان بچائیں یہ بڑا آسان ہے کھڑے ہو کر کہہ دینا کہ میں تو جناب مسلمان ہوں میرا ایمان مضبوط ہے میرا عقیدہ درست ہے اور وہ علی کے بارے میں وہ غلط بات سوچے سوچنا بھی ہم سمجھتے ہیں کہ گناہ عظیم ہے اور اس حدیث کے مطابق تو اگر ہم کہیں کہ بالکل سریحن کفر میں شامل ہے تو ہم سمجھتے ہیں اس میں کوئی بات غلط نہیں ہوگی اسی طریقے سے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھا گیا عمر سے رضی اللہ تعالی پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ان کے بارے میں نہ پوچھو کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کا کیا مقام ہے دیکھیں یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے مناقب اصولی طور پہ دیکھا جائے تو ہمیں بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے حاجت ہی نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی کے ہاں ان کا جو مقام ہے ہمیں وہ دیکھنا ہے ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے پھر اسی طریقے سے ابن عمر سے ایک اور بھی موقع پہ اسی طرح کی ایک روایت موجود ہے کہ جب کہا گیا تو آپ نے آگے سے کہا کہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اس کے سوا میں ان کے بارے میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں اور یہی بات درست ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اگر کوئی کہے گا جی کچھ بتائیں تو اس کا سب سے اچھا جواب صرف اور صرف ایک ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے بس اس کے بعد سب باتیں ختم ہو جاتی ہیں باقی ٹھیک ہے دل کی ایک خوشی کے لیے ہم ان کا منا بیان کرتے ہیں ان سے متعلق جو حادیث مبارکہ ہیں وہ بیان کرتے ہیں اقوال صحابہ بیان کرتے ہیں وہ ہمارے دل کی خوشی ہے ایک روحانی وہ جسے کہتے ہیں نا سکون ہے ورنہ اتنا ہی کافی ہے ہمارے لیے ایک مسلمان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں اس کے بعد کسی بات کی ضرورت دیکھا جائے تو رہ نہیں تو اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ اذن و توفیق بخشے کہ ہم اصل بات کو سمجھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک کے مطابق اپنی زندگی کو درست کرنے کی کوشش کریں اور اس کا حل یہی ہے احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے اور اس کی شرح جو ہے اس پہ نظر ڈالی جائے خالی الفاظ غلط فہمی پیدا کر سکتے ہیں پہلے جو الفاظ تھے کیا حضرت مسلم وسلم کے بارے میں ہم نے کہا کہ ہم اصل لفظ نہیں بیان کر رہے ہیں یہاں پہ تو یہ الفاظ اگر براہ راست کوئی پڑھے تو انسان اس میں غلط فہمی میں بھی پڑ سکتا ہے اور گمراہی میں بھی پڑھ سکتا ہے قرآن مجید کی تدوین اور جمع کے بارے میں جو احادیث مبارکہ ہیں یا روایات ہیں یا اقوال صحابہ ہیں رعتوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہم نے بھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ اس کے بارے میں بھی غلط فہمی اس سے بھی پیدا ہو سکتی ہے ہمیں بڑے محتاط ہونے کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ میں ازن و توفیق بخشے کہ ہم اصل جو بات ہے اس کو سمجھ سکے وہ صلی اللہ علیہ سید و مولانا محمد اجمین برحمت